کتاب الصوم الصوم زربان واجب ونفر فالواجب ضربان منهما يتعلق بزمان بعینه كصوم رمضان والنذر المعین فيجوز صومه بنیت من الليل فإن لم ينوي حتى أصبح أجزاته النیت ما بينه وبين الزوال قباط کتاب رمضان، رمضان صوم, صوم روزے کو کہتے ہیں بھائی تو آج روزے کے بارے میں تفصیل اور اس کے احکامات وغیرہ صاحب قدوری بیان کریں گے بھائی تو کہتے ہیں افو مضربانی روزہ دو قسم پر ہے بھائی واجبوں و نفل ایک واجب ہے اور ایک نفل ہے بھائی دو قسم پر ایک قسم کے روزے وہ ہیں جو فرض ہیں اور دوسرے نفلوئی فلوا جب زوربانی پھر یہ جو فرض روزے ہیں زربانی یہ کتنی قسم پر ہیں یہ دو قسم پر ہیں بئی مینایت القمانی بیائی جی جن میں سے کچھ وہ ہیں جن کا تعلق معین زمانے کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ان کا وقت مقرر ہوتا ہے قومی رمضان جیسے کہ رمضان کا روزہ بھائی رمضان کے روزے کا وقت متعین ہے بھائی مخصوص مہینے کے اندر روزے رکھنا پڑتے ہیں وہ نظر ال اور اسی طرح معین منت جو ہے مثلا بھائی منت کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر کسی صدقہ یا عبادت کو لازم کرنا کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا یا اتنے نفل پڑوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا تو اب یہ جو منت مانتا ہے بھائی یہ دو قسم مثلاً روزے کی منت مانتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس روزے رکھوں گا دس روزے بھائی اب دیکھو روز دس روزے رکھنے کی بات کی کوئی وقت متعین نہیں کیا بھائی اور ایک قسم یہ کہ انسان منت مانتا ہے اور روزے کا وقت بھی متعین کر لیتا ہے کہ اللہ اگر یہ میرا یہ کام ہو گیا تو اگلے مہینے کی یکم سے لے کر دس تک میں کیا کروں گا دس روزے رکھوں گا یا اس جمے کا میں روزہ رکھوں گا یا فلاں تاریخ کا میں روزہ رکھوں گا تو منت کے ذریعے دن بھی متعین کر دیا تو جب انسان منت مانتا ہے اور وہ کام ہو جائے تو اس پر اب یہ روزہ فرض ہو گیا بھائی اگر معین دن والا تھا تو اسی معین دن اس پر وہ روزہ رکھنا فرض ہے اور اگر غیر معین تھا وقت کی بات نہیں کی تھی اس نے تو پھر جس وقت بھی رکھے بھائی یہ البتہ یہ روزہ اس پر فرض ہو چکا ہے بھائی جتنے روزوں کی منت مانی تھی وہ روزے اس کو رکھنا پڑیں گے تو بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی کہ جو فرض روزے ہیں وہ دو قسم پر ہو گئے کچھ وہ ہے جن کا وقت متعین ہے اور کچھ وہ ہے جن کا وقت متعین جن کا وقت متعین ہے اس کی پہلی مثال ذکر کی جیسے رمضان کا روزہ ہے بھائی اس کا وقت متعین ہے وہ مخصوص مہینہ آتا ہے اس کے اندر روزے رکھنا فرض ہے بھائی اور اسی طرح کوئی معین نظر مانی خاص دن کی کہ فلاں دن میں روزہ رکھوں گا یا فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک میں کیا کروں گا روزے رکھوں گا بھائی تو کہتے تو جائز ہے بھائی اس قسم کا روزہ بینیتن نیت کے ساتھ مین اللیلی رات سے بھائی یہ جن کا وقت متعین ہے یہ اس قسم کا روزہ کیا ہے یہ جو فض روزے کی یہ قسم ہے اس کا روزہ رات کے وقت نیت کی جائے جائز ہے رات کے وقت نیت کی جائے بھائی فلم بھی بس اگر کسی نے نیت نہ کی رات کو اصبحا. یہاں تک کہ صبح ہو گئی اج ز ات ہوں بین زوالی تو کافی ہے اس کی نیت بھائی جبکہ وہ صبح اور زوال کے درمیان ہو بھائی یعنی زوال سے پہلے پہلے کیا کر لے نیت کر لے بھائی نیت کر لے سمجھ میں آیا بھائی سوال سے پہلے بھی نیت کر لے گئے تو کافی ہے بھائی رم حتہ کی اگر پہلے نیت نہیں بھی تھی نہ رکھنے کی تھی بھائی رمضان میں ایک شخص ہے بھائی رمضان کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرتا اور اس نے ارادہ کیا بھائی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا صبح روزہ نہیں رکھوں گا اور صبح بھی اس کی یہی نیت ہے کہ آج میں نے روزہ نہیں رکھنا بھائی لیکن زوال سے پہلے پہلے کیا ہو گئی اس کی نیت بن گئی کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو کیا آپ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں بھائی آپ کو صاحب خدوری نے بتلایا بھائی کہ کیا کر سکتا ہے نیت کر سکتا ہے بشرتے اس نے ابھی تک روزے کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو یعنی کھایا پیا نہ ہو تو اب بھی نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا کیونکہ اس روزے کا وقت متعین ہے تو زوال سے پہلے بھی کیا کر سکتا ہے نیت کر صاحب قدوری نے زوال کو ذکر کیا کہ زوال سے پہلے کر سکتا ہے بھائی دیگر کتابوں میں نصف کا ذکر آتا ہے بھائی <coughs> نصف نہار یعنی دن کے نصف حصے پہلے نصف حصے میں نصف سے پہلے پہلے اگر نیت کرے گا تو نیت ہو جائے گی بھائی زوال کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار ہے اس سے پہلے پہلے ہو جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے بھائی کہروب کس وقت شروع ہوتی ہے وہ وہ وقت وقت وقت نکالو دیکھ لو اور پھر سورج غروب کس ہوتا ہے وہ وقت بھی دیکھ لو پھر یہ جتنا بیچ کا وقت ہے یہ سارا نہار ہے اس کو تقسیم کر دو اس کے دو حصے کر دو برابر مالانا سمجھ میں آیا تو جو مطلب یہ آدھا وقت گزر جائے اس کا ٹھیک آدھا وقت گزر جائے تو یہ نصف نہار ہے مثلا فجر صادق سے لے کر غلط آفتاب آفتاب تک آپ نے وقت نکالا تو مثلا سولہ گھنٹے بن گئے کتنے بن گئے سولہ گھنٹے بن گئے تو اس کا نصف کتنا ہے آٹھ گھنٹے تو فجر صادق سے لے کر آٹھ گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے اس نے کیا کر لی <تصفيق> نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا اس کا لیکن اس کے بعد نیت کی تو پھر روزہ نہیں ہوگا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی یہ <تصفيق> تو یہ نصف سو نہار ہے بھائی <خص> تو کہتے ہیں بھی اگر اس نے نیت نہ کی حتا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اجزا نیت کافی ہو جائے گی اس شخص کی نیت ماں بہ نئی زوال اس صبح اور زوال کے بیچ بھئی اس وقت اس کے یعنی زوال سے پہلے پہلے اور میں نے بتایا بشرتے کے روزے کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو یعنی کھایا پیا نہ ہو بھائی یہ نہ ہو ناشتہ اچھی طرح کر لیا اس کے بعد کہتا ہے بھائی کو دوری میں پڑھا تھا کہ زوال سے پہلے کیا کر سکتے ہیں نیت نہیں بھائی اب روزہ نہیں ہو سکتا تو یہ فرض روزے ہیں بھائی وزر ب حسانی مایت کت زمتی اور دوسری قسم وہ ہے جو ثابت ہوتے ہیں انسان کے ذمہ میں بھائی کسی کے ذمے ثابت ہوتے ہیں قضا رمضان جیسے کہ رمضان کی قزا ایک شخص تھا بھائی رمضان کے اندر بیمار ہو گیا دو چار دن وہ روزے نہیں رکھ سکا نہیں رکھ سکا بھائی تو اب ان روزے یہ مثلا چار روزے اس کے رہ گئے تو اب ان کی قزا اس پر فرض ہے لیکن کیا ان کا کوئی وقت متعین ہے نہیں بھائی باقی سال کے اندر جس وقت چاہے وہ رکھ سکتا ہے آئندہ وقت میں کسی بھی وقت رکھ سکتا ہے اسی طرح وہ نظر المطلقی مطلق منت مانی کسی نے بھئی وقت کے بھئی اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا یا میں پانچ روزے رکھوں گا تو کوئی وقت متعین کیا تو یہ نظر مطلق ہے بھئی البتہ جب کام ہو گیا تو یہ روزہ بھی فرض ہو گیا ولکفارات اور اسی طرح کفارات کے روزے بھئی مسن ایک شخص کیا کرتا ہے رمضان میں روزہ رکھا اور پھر دین کے اندر اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی یا پی اسے روزہ بھی یاد ہے پھر بھی کھایا پیا اور روزہ توڑ ڈالا تو یاد رکھو اس شخص پر قضا بھی ہے اس روزے کی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا اور کفارہ کیا ہے روزے کا بھائی ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا اگر غلام نہیں ملتا تو پھر ساٹھ روزے رکھنا پڑتے ہیں بھائی ساٹھ روزے اگر مسلسل ساٹھ روزے رکھنے ہیں بھائی درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر نئے سرے سے رکھنا پڑیں گے بھائی اور اگر ساٹھ روزے رکھنے پر بھی کچھ قادر نہیں ہے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے بھائی کیا کرے گا ساٹھ مسکینوں کو کیا ہے کفارہ روزے کا رمضان کے روزے کو توڑ ڈالا تو کیا کفارہ ہے سب سے پہلے غلام آزاد کیا جائے گا لیکن غلام تو آج کل ہے ہی نہیں تو اب دوسری طرف ہم چلے جائیں گے فوراً کہ کیا کرے گا ہاں تو بس اب یہ کفارہ یوں سمجھو رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے مسلسل بھائی اور ساٹھ یہ رکھے گا اور ایک جو اس نے توڑا تھا اس کی قضا بھی کرے گا یعنی کتنے روزے ہو گئے ایک سٹ تو قضا جب مرضی رکھے لیکن یہ کفارے والے ساٹھ روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے درمیان میں کسی بھی اوزر کی وجہ سے چاہے بیمار ہو جو مرضی ہو اس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا مثلا پچپن روزے یہ رکھ چکا تھا مسلسل پچپن روزوں کے بعد یہ ایک بہت شدید بیمار ہو گیا ایک روزہ نہیں رکھ سکا بس بھائی ختم کفارہ نئے سرے سے دوبارہ رکھنا شروع کرو بھائی تو یہ بطور سزا کے ہیں سمجھ میں آیا بھائی کہ رمضان کے روزے کی اس نے توڑا ہے جان بوجھ کر تو ابھی اسے کفارہ دینا پڑے گا اور مسکینوں کو بھائی چلو کفارے کی بات آ گئی تفصیل یہی بتلا دوں آپ کو بھائی اگر روزے ساٹھ نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور یاد رکھو ایک دن کا کھانا یعنی صبح شام دو وقت کا کھانا ہے ساٹھ مسکینوں کو کیا کرے صبح شام دو وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا متوسط درجے کا جیسے کہ خود کھاتا ہے نہ بہت آلہ ہو اور نہ ادنا ہو تو متوسط درجے کا کھانا مراد ہے بھائی جو جیسا وہ عموماً خود کھاتا ہے متوسط درجے کا کھانا وہ کھلائے بھائی ساٹھ مسکینوں کو اور اب اس میں اس کی مرضی ہے ایک دن ساٹھ مسکینوں کو کھلا دے صبح کا بھی اور شام کا بھی یا ان کو پیسے دے دے بھائی کیا کرے آسان صورت ہے بھائی تو اسی حساب لگا لے صبح اور شام کے کھانے کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ساٹھ مسکینوں کو دے دے یہ نہیں کر سکتا ایک مسکین کو سارے پیسے دے دے سمجھ میں آیا ہاں اگر ایک کو دینا چاہتا ہے تو ایک شخص کو زیادہ سے زیادہ ایک دن میں ایک دن کا خرچہ دے سکتا ہے تو ساٹھ مسکین کو روزانہ خرچہ دیتا چلا جائے ساٹھ دن تک وہ صورت بھی ٹھیک ہے بھائی مطلب ایک دن میں دو دن کا اکٹھا خرچہ نہیں دے سکتا پھر جیسے مرضی صورت بنائے سمجھ میں چاہے روزانہ ایک ایک دن کا خرچہ اس کو دیتا جائے یا کھانا کھلاتا جائے یا کچھ دنوں کا آج کھلا آج ایک دن کا کھلایا ہفتے بعد پھر ایک دن کا کھلایا ہفتے بعد پھر ایک دن کا کھلایا سمجھ میں آیا تو تفریق اس میں تفریح اور ملانا ضروری نہیں ہے الگ کرنا یا ملانا جیسی بھی صورت ہو جائے بس جب ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا تو ففارا پورا ہو گیا ادا ہو گیا اور اگر ایک ہی دن میں دینا چاہتا ہے پھر کیا کرے گا کو کھلانا پڑے گا الگ الگ ہو یعنی ایک مسکین کو ایک وقت میں دو دن کا یا دو سے زیادہ کا نہیں دے سکتے مطلب پانچ مسکین آ تو کیا کرے گا پانچوں کو آج کے دن کا خرچہ دے دیا یا آج صبح شام کا کھانا کھلا دیا اگلے دن پھر دوبارہ کھلا دیا کتنے ہو گئے دس اس طرح کر لے گئے ہاں تو بس یہ یاد رکھنا ایک ہی دن میں ایک ہی مسکین کو دے دیتا ہے ان سب دنوں کا خرچہ یہ نہیں صحیح بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی کب پارے گی تو کہتے ہیں ذمتی اور دوسری قسم کے روزے جو فرض جو ہے وہ ہیں جو ثابت ہو جاتے ہیں اس کے اندر قضا رمضان جیسے رمضان کی قضا ہے و نظرق اور نظر مطلق ہے ول اور کفارے ہیں فلا جی, جی یہ صرف تمام کفارات اسی طرح ہیں بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی یعنی بات یہ بتلانا چاہتے ہیں ہاں یہ جس چیز کا بھی کفارہ ہو زہار کا بھی کفارہ ہے یہی اسی طرح تو کیا کریں گے کہتے ہیں فلاح سوم اللہ بین اللہ فلاسر جائز نہیں ہے اس قسم والا روزہ مگر ایسی نیت کے ساتھ جو رات سے ہی ہو گئی بھائی ان روزوں کا تو وقت متعین تھا لہذا نصف الار سے پہلے بھی کر لی نیت کر لیتا ہے تو نیت ہو جائے گی روزہ ہو جائے گا لیکن ان روزوں کا چونکہ وقت متعین نہیں ہے اس لیے رات ہی سے کیا کرنا پڑے گی نیت کرنا پڑے گی بھائی و کردالی کا اور اسی طرح ہے زہار کے, کا روزہ زہار والا نا یہ آگے باقاعدہ اس کا باب آ جائے گا بھائی وہاں تفصیل بیان ہو جائے گی کہ کوئی شخص کیا کرتا ہے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ اس کو تشبیح دے دیتا ہے انت عالیہ کا ظاہری امی تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت بھائی یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر کیا ہے حرام ہے اس طرح کا لفظ کہہ دیتا ہے تو یہ اس نے بہت ہی زیادہ غلط بات کی لہذا اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا ورنہ بیوی اس پر حرام ہو گئی بھائی اور وہاں پر بھی یہی ہے یا غلام آزاد کرنا پڑے گا یا ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے یا پھر کیا کرے گا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اگر روزوں کی طاقت نہ ہو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو وہاں جی تو کہتے ہیں وہ کزالی کا سوماری اور اسی طرح ہے زہار کا روزہ کیا معنی اسی طرح ہے بھائی اس کی نیت بھی کب سے کرنا پڑے گی رات ہی سے کرنا پڑے گی بھائی و نفلو کلو بھائی نفل کا احاطہ زہار پر نہ کرنا بھائی وہ کزال کا سومو نفلی یہ نہ پڑھ دینا بھائی آگے نفل کی الگ بات بیان کرنے لگے ہیں نفلو کلو ہو یجوز بنی نیتین قبل زوالی اور نفل سارے کے سارے وہ جائز ہیں زوال سے پہلے کی نیت کے ساتھ سمجھ میں زہار میں تو بتلایا رات سے نیت کرنا پڑے گی اور نفلوں میں سوال سے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے وہی اوپر جو جی جیسے رمضان کا حکم تھا نصف النہار سے پہلے کر سکتا ہے یہاں بھی نصف النہار سے پہلے کر سکتا ہے بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی اور یاد رکھیے عورت ہے کسی کی بیوی ہے اس کے لیے خاون اگر گھر پر ہو تو خامن کی اجازت کے بغیر نفل روزہ اس کے لیے رکھنا درست نہیں ہے بلکہ کیا کرے خامن سے ہاں اگر خامن سفر پر گیا ہوا ہے پھر تو رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن خامن گھر پر ہی ہے تو پھر اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے نفلی روزہ درست نہیں ہے بھائی اور یہ بھی آگے صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے بھائی کفارہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے پر آتا ہے اگر جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑے گا تو پھر کیا دیں کیا قضا بھی کرنا پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا باقی کسی روزے کو توڑنے پر کفارہ نہیں ہے یہ صرف رمضان کے روزے کی خصوصیت ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص رمضان کا قضا روزہ رکھا تھا کسی نے اور اس نے اس کو توڑ دیا اس پر بھی کفارہ نہیں ہے رمضان کا روزہ توڑے اور رمضان ہی کے اندر توڑے تو پھر اس میں کیا آیا کرتا ہے کفارہ بعد میں چاہے نظر معین کا روزہ دوسرے توڑ رہا ہے چاہے کفارے کا روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر چاہے رمضان کا قضا روزہ جان بوجھ کر توڑتا ہے تو ان کی قضا تو آئے گی لیکن لیکن کفارا نہیں, نہیں, نہیں ہوگا اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا بھائی کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو, تو یہ روزہ نفلی تھا پہلے نفلی تھا مرضی تھی رکھے یا نہ رکھے لیکن ایک دفعہ جب نیت کر لی شروع کر دیا روزہ اب یہ روزہ اس پر واجب ہو گیا اب اسے رکھنا ہی پڑے گا لہذا اب اگر توڑ دیتا ہے تو بعد میں اس کی قزا کرنا پڑے گی بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا نفل روزہ ایک دفعہ جب رکھ لیا اور پھر توڑا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گی اس کی <تضح> کیونکہ پہلے اس پر یہ روزہ لازم نہیں تھا لیکن جب اس نے ایک دفعہ شروع کر دیا تو یہ روزہ اس پر کیا ہو گیا لازم ہو گیا بھائی سزا کرنا پڑے گا اور نفل روزہ توڑنا جائز بھی ہے مارا مثلا ایسا موقع آتا ہے مثلا آپ کی کس نے دعوت کر دی کھانے کی دعوت دے دی آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے آپ کے کسی ساتھی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی اور آپ کو آپ کو یقین ہے کہ بھئی اگر میں نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس کی دلشک نہیں ہوگی تو اس صورت میں چاہیے کہ روزہ توڑ دے اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے اور بعد میں کیا کر لے اس کی سزا کر یاد رکھیے سال پورے سال روزہ رکھنا جائز ہے لیکن پانچ دن ایسے ہیں سال کے اندر جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بھائی حرام ہے حرام ہے ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا ایک دو تو عید کے دن ہیں بھائی ایک بقرعید اور ایک عید الفطر اور بقرعید یعنی عید الاضحی سے اگلے تین دن جو ہیں یعنی ایام تشریف بھائی ان کے اندر بھی روزہ رکھنا جائز نے تو یہ پانچ دن ایسے ہیں جن کے اندر روزہ نہیں رکھنا چاہیے بھائی حرام ہے بھائی باقی پورے سال میں روزہ رکھنا جائز ہے جس وقت بھی رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتا ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں قبل زوال اور نفل سارے کے سارے وہ جائز ہیں زوال سے پہلے نیت کے ساتھ اور مناسب ہے لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کو چاہیے یعنی ضروری ہے کہ وہ تمس الہ لا وہ تلاش کریں چاند کو کس دن تلاش کریں بھائی رمضان کا چاند دیکھنے کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں چاند کو تلاش کریں بازی ہے لوگوں پر فیلیا سے انتیسویں تاریخ کو شابان کی بھائی شعبان کی انتیسویں کو بھائی کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ قمری ماہ جو ہوتا ہے کبھی انتیس کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا تو شابان کا انتیسواں دن گزرا ہے اور سورج غروب ہوا تو اب لوگوں پر واجب ہے کہ چاند دیکھیں اس کو تلاش کریں بھائی فامو اگر اس چاند اسے دیکھ لیں چاند انہیں نظر آ جائے فامو تو کیا کریں گے روزہ رکھیں رمضان شروع ہو گیا بھائی وہ ان غم علیہ اور اگر کوشیدہ رہے ان پر چاند ملو عدت شعبان سلاسی یومن تو پورا کریں شمار کو شعبان کی پوری کریں شعب پورا کریں شاہ کی شمار کو سلاسی نیومن کتنے دن تیس دن یعنی شعبان بان تیس دن کا پورا کر لیں بھائی چاند نظر نہیں آیا جی تو اب مہینہ کبھی تیس کا بھی ہوتا ہے تو معلوم ہوا چاند ہی نظر آیا تو یہ شعبان تیس کا ہے اس سے اگلے دن پھر رمضان شروع ہو جائے گا تو پورا کر لیں پورا کر لیں شعبان کی شمار کو تیس دن سم امو پھر کیا کریں روزہ رکھیں کیونکہ تیس سے زیادہ کا تو مہینہ نہیں ہوتا بھائی و من رموان رموان ا وخبل امام شہادت بھائی دیکھو رمضان کا چاند ہو اور رمضان کا چاند تو, تو رمضان کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو اگر آسمان پر بادل یا غبار وغیرہ نہیں ہے تو پھر ایک جمع غفیر کا چاند کو دیکھنا ضروری ہے یعنی اتنے لوگ چاند کو دیکھ لیں کہ انسان کا دل کہے اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول رہے انہوں نے اپنی طرف سے بات نہیں بنائی یقیناً کیا ہے انہوں نے چاند کو دیکھا ہے ایک بڑی جماعت کی گواہی ضروری کس وقت بھائی جب آسمان پر بادل غبار وغیرہ کوئی چیز نہیں مطلہ صاف ہے بھائی تو اس صورت میں ایک کثیر جماعت کا چاند کو دیکھنا ضروری ہے بھائی ان کی شہادت ضروری ہے بھائی اور اگر آسمان پر غبار وغیرہ ہے بھائی تو اس صورت میں یاد رکھو رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک عادل آدمی کی گواہی بھی کافی ہے اور عید کے لیے دو عادل کی گواہی کافی ہے بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی مسئلہ انتی بات انتیس شعبان اور انتیس رمضان کی چل رہی ہے بھائی 30 شعبان کے بعد تو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں اگلے دن خود ہی رمضان شروع 30 رمضان کے بعد تو عید کا چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں 30 تیس کے بعد تو آگے خود ہی اگلا دن عید کا ہے بھائی انتیس کی بات ہو رہی ہے انتیس کو بھائی آپ ایک چاند آسمان پر بھائی بادل تھے لیکن بہرال ایک آدمی دیہات سے آیا بھائی اس نے کیا کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے بھائی تو بادل بھائی ہر پورے علاقے میں تو نہیں ہوں گے بھائی ہو سکتا ہے اس شہر والوں کی طرف سے بادل ہیں باہر دیہات کی طرف بادل نہیں ہے بھائی تو اس نے کہا میں نے چاند دیکھا ہے بھائی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اگر عادل آدمی ہے تو رمضان کے چاند کی گواہی دے رہا ہے تو ایک عادل کی گواہی بھی کافی ہے بھائی ایک عادل کی گواہی بھی کافی ہے آدل کس کو کہتے ہیں بھائی جی ہاں عادل کا مانا تو ہے انصاف کرنے والا لیکن یہاں نہیں یہ نہیں مراد بھائی عادل اس کو کہتے ہیں جو وہ مسلمان بھائی جو کبیرا गुनाहों سے بچتا ہو بھائی کبیرا گنا سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہ بھی زیادہ نہ کرتا ہو بھائی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ اور گھٹیا افعال سے بھی بچتا ہو بھائی گھٹیا افعال سے بھی یہ عادل آدمی ہے بھائی کتنی شرطیں ذکر ہوئیں؟ تین شرطیں پہلی کیا شرط ہوئی کبیرا گناہوں سے بچتا ہو بھائی اور صغیرہ گناہ کثرت سے نہیں کبھی کبھار ہو جاتے ہیں بھائی مجھ بار بار نہیں کرتا چلا جاتا نیک آدمی ہے سمجھ میں آئے کوئی تبلیغی ہے مثلا سالن بھائی اور, اور کیا گھٹیا افعال سے بھی بچتا ہو گھٹیا پال بھی نہ کرتا ہو گھٹیا کیا افال ہے مثلا بھائی راستے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے معزز آدمی ایسا نہیں کرتا بھائی راستے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے یہ ادنا لوگوں کا فیل ہے راستے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے اسی طرح یہ بھی گھٹیا فیل ہے بھائی راستے میں چلتے چلتے جہاں پیشاب آیا ایک طرف بیٹھ کر پیشاب شروع کر دیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی معذز آدمی کبھی احسان نہیں کرتا بھائی وہ تو پیشاب کے لیے بھی اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو اتنی دور جاتا ہے بستی سے کہ کسی انسان کا وہاں امکان ہی نہ رہے بھائی تو یہ گھٹیا فال ہے جو یہ کرتا ہے معلوم ہوا وہ بھی عادل نہیں بھائی تو عادل جب کوئی گواہی دے دے تو یہ ہے مولانا قابل اعتماد آدمی تو جب کوئی قابل اعتماد آدمی رمضان کی گواہی دے دے اور آسمان پر غبار وغیرہ یا ابر تھے بادل تھے کچھ تو اب اس کی گواہی کیا کر لی جائے گی قبول کر لی جائے گی چاہے گواہی دینے والا مرد ہو چاہے یہ عورت ہو چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو غلام ہو اور اگر رید کے چاند کی بات ہے تو وہاں دو عادل دو آدمیوں کی گواہی ہونی چاہیے بھائی دو عادل آدمیوں کی گواہی گئی سمجھنے? اور دونوں دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں بھائی صرف عورتوں کی گواہی بھی نہیں وہاں قبول بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی اب ایک آدمی ہے اس نے اس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اور رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد وہ حاکم کے پاس پہنچا امام کے پاس پہنچا بھائی امام کا لفظ ہے بھائی مراد حاکم ہے سمجھ میں آیا بھائی خلیفہ ہے یا جو بڑا ہے شہر کا اس کے پاس آیا اور تو امیر کے پاس آ کر اس نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے رمضان کا امیر نے تحقیق کی مولانا پتا چلا یہ عادل آدمی نہیں ہے بھائی امور دینیا کی زیادہ پروان کرتا بھائی تو اس کی گواہی قابل ہے, قبول نہیں بھائی معلوم ہو یہ عادل نہیں اور ہم نے تو کیا شرط لگائی تھی کس قسم کا آدمی ہونا چاہیے آدمی. جب یہ عادل نہیں ہے تو عادل ہوتا تو ایک کی گواہی بھی رمضان کے لیے کافی تھی لیکن یہ عادل نہیں ہے فاسق ہے تو اب مسا نماز نہیں رکھتا آ, نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا یہ آدمی یا جھوٹ بولتا ہے وغیرہ تو اب کیا کریں گے اس کے قول کو امام قبول نہیں کرے گا بھائی تو کیا اس نے تو خود چاند دیکھا ہے کیا اسے خود روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں بھائی اس پر ضروری ہے یا نہیں کہتے ہاں اسے خود کیا ہے روزہ رکھنا چاہیے مسئلہ سمجھ میں آیا یہی بات کر رہے ہیں وہ من رہا ہلال رمضان ا اور جس نے رمضان کے ہلال کو دیکھا اکیلے فاما تو کیا کرے روزہ رکھے وہ علم یقبل امام و شہادت اگرچہ قبول نہ کرے امیر اس کی شہادت کو بھائی اس کی گواہی کو وَإِذَا كَانَ فِي عِلَّةٌ قبل المام و شہادت الواحد العادل اور جب آسمان میں کوئی عذر ہو یعنی میں نے بتلایا بادل وغیرہ ہیں کچھ یا ابار ہے اگر آسمان میں کوئی عذر ہو قبیل الامام تو قبول کرے گا امام شہادت الواحدی ایک آدمی کی گواہی کو الواحد العدلی کس ایک عادل کسی ایک, ایک عادل آدمی کی گواہی قبول کر لے گا پھر رؤیت ہلال چاند کے دیکھنے میں رجولن کا نا اب آدمی ہو یا وہ عورت حرًا کانا او عبدًا آزاد ہو یا غلام ہو بس عادل ہونا چاہیے گواہی قبول کی جائے گی فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي السَّمَائِ عِلَّةٌ اگر نہ ہوئی آسمان اگر نہ ہوا آسمان میں کوئی عذر لم تقبل الشہادت تو تشہادت قبول نہیں کی جائے گی شان کے دیکھنے کی حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ لَعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ یہاں تک کہ اس چان کو دیکھ لے ایک کثیر جماعت کے واقع ہو علم کبانے یقین کے ہے یہاں بھائی کہ واقع ہو یقین ان کی خبر سے ان کی خبر سے کیا ہو جائے انسان کو <تصفح> یقین <تصفح> ہو جائے بھائی اتنی کثیر جماعت کا دیکھنا ضروری ہے سمجھ میں آیا اب دو تین چار کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے بھائی بڑی جماعت کا دیکھنا ضروری کیونکہ بادل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب صاف ہے بھائی اچھا اب وقت بتلا رہے ہیں روزے کا کب سے کب تک وقت ہے بھائی کہتے ہیں وہ وقت منحین طلوع شمس اور روزے کا وقت جو ہے کہتے ہیں وقت کو من خین تلو عل فجر ثانی فجر ثانی یعنی صبح شادی کے طلوع کے وقت سے لے کر الا غروبی شمس بھائی کب تک ہے غروب شمس سورج کے غروب ہونے تک ہے بھائی فارم المساس اچھا بھائی, بھائی اب روزے کی تعریف آ گئی بھائی روزہ کہتے کس چیز کو ہیں یاد رکھیے عربی زبان میں فارم کا معنی ہے رکنا کسی بھی چیز سے رکنا باز رہنا یہ کیا کہلاتا ہے فارم چاہے کھانے پینے سے رکا رہے یہ بھی فارم ہے بات چیت سے رکا رہے یہ بھی فارم ہے تو رکنا کسی بھی چیز سے لیکن اصطلاح شریعت میں روزہ کس کو کہتے ہیں مطلق رکنے کو نہیں بھائی بلکہ اس کی روزہ اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور جیما سے رکا رہے اور ساتھ نیت بھی ہو ساتھ کیا ہو روزے کی نیت بھی ہو بھائی کتنی چیزوں سے روکا کب سے کب تک بھائی صبح سے کھانے پینے اور جماعت سے اور ساتھ کیا ہونی چاہیے نیت بھی تو ضروری ہے ایک آدمی کی ویسی عادت ہے بھائی وہ ڈائٹنگ کر رہا ہے کھانا पीना کم کرتا کھاتا ہے سمجھ میں آیا بڑا موٹا ہو چکا ہے اب ڈاکٹروں نے کہا بھائی تمہیں کھانا کم کرو اپنا اب وہ صرف ایک ہی وقت رات کو کھانا کھاتا ہے تو اب یہ بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا ہوا ہے لیکن یہ رکنا بغیر نیت کے ہے اس لیے یہ روزہ نہیں تو نیت اس کیوں ضروری ہوئی تاکہ عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے یہ جو موٹا آدمی کھانے سے رکا ہوا ہے یہ تو عادت رکا ہوا ہے اس کی عادت ہی یہ ہے کہ کیا کرتا ہے ہاں ہاں اور نیت کرے گا تو یہی کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی تو عبادت میں نیت ضروری ہوتی ہے تو کہتے ہیں وقف و محل ان اقلی و شربی و اور فارم جو ہے وہ رکنا ہے کھانے سے اور پینے سے اور جماع سے دن, میں بھائی دن, دن کے اندر سارے دن میں کس کے نہریبا او جام علامی بھائی ایک آدمی بھولے سے کھا پی لیتا ہے روزے کے اندر یا بھولے سے جمع کر لیتا ہے تو کہتے ہیں بھائی روزہ نہیں ٹوٹا بھائی سمجھ میں آیا بھولے سے کھایا پیا روزہ نہیں تھا یاد بھائی خصوصاً رمضان کے ایک دو تین دن تک میں پہلے تینوں میں تو خصوصاً انسان کو اکثر یاد ہی نہیں رہتا بھائی تو آپ بھول بیٹھے بھائی آپ نے کیا کیا کھانا نکالا فریج سے بہترین قسم کا اسے گرم کیا اور بیٹھ کر ڈٹ کر کھایا بھائی خوب پیٹ بھر لیا پھر یاد آیا او ہو میرا روزہ تھا کوئی حرش نہیں مولانا روزہ آپ کا اب بھی ہے سمجھ میں آیا حدیث میں آتا ہے یہ اللہ نے انسان کو کھلایا اور پلایا بھائی سمجھ میں آیا تو دیکھو روزے کی فضیلت اسی طرح ہے چاہے پیٹ بھر کر کھا لے جب بھولے سے کھائے سمجھ میں آیا بھولے سے ضروری ہے بھائی اسی طرح بھولے سے کچھ پی لے بھولے سے جمع کر لے پھر بھی روزہ نہیں گیا بھائی روزانی ٹوٹا بلکہ دن میں کئی دفعہ کھا لیا بھائی صبح بھول گئے آرام سے ناشتہ کیا بھائی پھر یاد آیا روزہ تھا دوپہر کو پھر کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے او ہو بعد میں یاد آیا روزہ تھا اثر کو پھر بیٹھے چائے وغیرہ اور خوب چیزیں کھا لی اوہ آشور جتنی دفعہ مرضی کھائے لیکن قید یاد رکھنا بھائی بھولے سے ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھولے سے اگر جان تو یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ بھولے سے کھا رہا ہے یا بھولے سے نہیں کھا رہا ہے. تو کہتے ہیں فعین اکلفا او شریبہ او جام ناسی اللہ اگر کھایا کسی نے اگر کھایا روزہ دار نے اور شریبا یا پیا اور جامع یا جمع یا صحبت کی اپنی بیوی سے نا سے لم لمف تھے تو ان میں سے کسی چیز نے اس کا روزہ نہیں توڑا ان میں سے کسی چیز نے اس کا روزہ نہیں توڑا عربی میں کہتے ہیں اختار شے کیا کہتے ہیں شیع ہاں اخبارات شی اس, اس چیز نے روزے کو توڑ دیا سونے یہ فعل لا لامتعدی ہے اس کے لیے اخبارہ کے لیے ایک فائل چاہیے اور ایک مفرول چاہیے بھائی تو یہاں لم یفتر بھائی تو الم یفطر نہیں توڑا کس چیز نے نہیں توڑا ضمیر یا ماقبل میں جو ہے عقل شرب اور جمع کو راجہ ہے بھائی عقل شرب اور انہوں نے نہیں توڑا بھائی یہ تو تین ہیں یفتر کے اندر تو ہوا مفرد کی ضمیر ہے بھائی یاد رکھو ان کے درمیان بھائی یہ تو مشکل بات آ گئی بہرحال چلو یاد رکھو ان تینوں کے درمیان آتف باتف ہے او کے ذریعے جس کے لیے عطف ہے عقل شورب اور عطف کے لیے کیا لفظ لایا گیا ہے او تو یہ آح د کی تعویل میں ہے ان میں سے کوئی ایک آخا ان میں سے کوئی ایک یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یعنی ان میں سے کوئی ایک تو کوئی ایک بھی ہو وہ لم یو اس, نے اس کے روزے کو نہیں توڑا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی تو لم یوفتر تو ان میں سے کسی چیز نے اس کا روزہ نہیں توڑا فہ نام فا تالا آؤ نہ فہن زالا اوانا اوخ تا جاما اوکھ لم یوفتر روزہ دار مولانا فہ نام اگر وہ شخص سو گیا روزے میں پس اسے کیا ہوا احتلام ہوا او ہی یا کسی نے دیکھا اپنی بیوی کی طرف فن اسے کیا ہوا انزال ہو گیا اب دہانا یا مثلا تیل وغیرہ لگایا بھائی اویخ تاجامہ یا پچھنے لگوائے سینگی لگوائی حجامت کس کو کہتے تھے حجامت پشنے لگوانا ایک مخصوص پر پرانا طریقہ تھا کوئی ایک شخص کے پاس جو چشنے لگانے والا ہوتا اس کے پاس ایک مخصوص آلہ ہوتا تھا وہ گردن وغیرہ پر وہ رکھ کر دبا کر اس کے خون چوستا تھا فاسد خون بدن سے نکالتا تھا اسے حجام کہتے تھے تو کس نے یہ عمل کروایا پچھنے لگوانے والا فاسد خون نکلوایا بدن سے او اوقاب یا بوسا لیا اپنی بیوی بی کا کیا کیا بوسا لیا لم یوف تو اس ان میں سے کسی چیز سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بھائی کوئی چیز ان میں سے اس کے روزے کو نہیں توڑے گی بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی فعن ان انقوب لطین او لم سین فلح اگر انزال ہوا کسی شخص کو بے قوب بوسا لینے کی وجہ سے بھائی پہلے میں تھا مسئلہ صرف دیکھنے سے کیا ہو گیا بیوی کی طرف انزال ہو گیا اب ہے اگر بوسا لیا اور انزال ہوا او یا بیوی کو چھوا ہاتھ لگایا اور اس کو انزال ہو گیا تو اب اس آدمی کے فیل کا دخل آ گیا بھائی فال ہل خزا تو روزہ ٹوٹ گیا بھائی اور فال ہل خزا بھائی اور اس پر قضاء واجب ہے مولانا ولا کفارت ہی اور کفارا نہیں, بھئی. کفارا نہیں ہے وہی کفارا نہیں ہے وہی سمجھ میں آیا اس لیے کہ سورتن گویا کے مانوی ایسے بات سے جما پایا گیا اگرچہ حقیقتا جمان نہیں ہے تو اس سے کفارہ بھی نہیں ہے ولا باسا بال قبلتی ازا امین اعلی نقسی ہی وہ یوکرو بھائی یاد رکھیے یہاں سے صاحب قدوری بتلا رہے ہیں بھائی روزے کے اندر ہم نے بتلایا تین چیزوں سے رکنا ہے بھائی کھانا پینا اور جما لہذا کوئی اپنی بیوی بی کا بوسا وغیرہ لیتا ہے اگر اسے اپنے نف پر اطمینان ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں مجھے اتنی شہوت نہ آ جائے کہ انزال ہو جائے یا میں جمع کہیں نہ شروع کر دوں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے بوسا لینے میں اور اگر اسے اپنے نفس پر اتنا اطمینان نہیں ہے تو پھر نہ لے اس طرح نہ کرے بھائی پھر ایسا کرنا مکرو ہے بھائی مکرو ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی کہتے ہیں والا بالکل بالقبلتی اور کوئی حرج نہیں ہے بوسا لینے میں ایزا امینا اللہ نفس جب وہ اسے اطمینان ہو اپنے نفس پر انضم کی, انزال یا جماع کی طرق نہیں لے جائے گا مجھے وہ یوک رہو علم یا اور مخرو ہے اگر اسے اطمینان نہیں اپنے نفس پر وہ انزار لم یفتر اور اگر قیع آئی کسی شخص کو لم یفطر تو اس سے اس نے اس کا روزہ نہیں توڑا بھائی یاد رکھنا بھائی قہ کے مسئلے میں چلیے آگے پہلے پورا پاڑ لیں پھر تفصیل میں کرتا ہوں بھائی تو کہتے ہیں کو قیع آ, شخص کو روزے دار کو قیع آئی لم تو اس نے اس کے روزے کو نہیں توڑا وہ اور اگر اس نے ق کی جان بوجھ کر کتنی قلآ میں ہی موبار بھائی کتنی جان بوجھ کر کی فال قزا او تو اس پر کیا واجب ہے قزا واجب ہے بھائی یاد رکھو بھائی قہ کے مسئلے میں اگر قہ خود آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جتنی بھی ہو بھائی جتنی بھی ہو بشرتے کہ کچھ کہ واپس نہ لوٹا لے اگر واپس کچھ لوٹا لی تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا تو خود بخود جتنی بھی قہ آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں جان بوجھ کر اگر منہ بھر طے کی تو پھر اس سورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اب منہ بھر سے کیا مراد ہے منہ بھر سے یہ لفظ مانا نہیں مراد منہ بھر ہو گئی پورا منہ پور ہو نہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے بھر کا ہے وہ جسے انسان روکنے اور واپس لے جانے پر قادر نہ ہو بھائی روکنے اور واپس لے جانے پر قادر نہ ہو بھائی دے آپ دیکھتے نہیں بعض اوقات انسان کے حلق تک پانی آ جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ یا خود انسان وہیں سے واپس لے جاتا ہے بھائی روک لیتا ہے تو یہ منہ بھر نہیں ہے کیونکہ انسان میں کیا ہوا اس کے روکنے پر قادر ہے کادر ہے اور اگر روکنے پر قادر نہ ہوا تو پھر یہ منہ بھر ہے یعنی اتنی طے ہوئی کہ منہ سے باہر نکل آئی منہ تک نکل آئی صرف اتنی تھی کہ منہ تک آئی روک لی وہیں پہ وہ اور اگر منہ سے اتنی تھی کہ نہیں روک سکا باہر گرانا پڑی تو یہ معلوم ہوا منہ بھر کہہ ہے چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی جان بوجھ کر جب کر رہا ہے جان بوجھ کر یہ قید ہمیشہ یاد رکھنا یہ مسئلہ اکثر پیش آتا رہتا ہے بس اتنا یاد رکھنا کہ خود کہہ کرے گا اگر کہ خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ یہ کہ واپس لوٹا لے اور اگر جان بوجھ کر کرے گا تو اگر تھوڑی سی بھی ہوئی جو منہ سے باہر نکل آئی بھائی اتنی ہوئی تو بس اس سے کیا ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو منہ بھر سے یہ نہ سمجھنا کہ منہ بھر لفظی معنی مراد ہے منہ بھر سے کیا مراد ہے جسے انسان روکنے پر قادر نہ ہو سکے بس مثال میں نے ذکر کی بعض اوقات حلق تک وہ آتی ہے وہ پانی وغیرہ آتا ہے لیکن انسان کیا کر لیتا ہے اسے اسے روکنے پر خاطر اور اگر آگے آ گئی تک آ اور باہر نکالی بس اچھا تھوڑی کیوں نہ مو منہ بھرنے تھوڑی کیوں نہیں ہے اس سے کیا جان بوجھ کر جب کیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں ان ذرا قلم یوفطر اور اگر ق آئی اس روزہ دار کو الم تو اس نے اس کا روزہ نہیں توڑا وہ ان فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ اور اگر کسی نے قیع کی جان بوجھ کر منہ بھر فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ تو اس پر قضا واجب ہے یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا وہ منیب تال حفاط اویل حدیط اویل نوات اختار اور جس نے نگل لیا کنکری کو بھائی کہتے ہیں چھوٹا پتری بھائی کنکر اگر کسی نے نگل لیا کنکری کو ابل خدیتا یا لوہے کو लोहे کا کوئی ٹکڑا تھا بھئی, وہ نگل گیا ابھی نواتا یا کس کو آ, نوات کہتے ہیں گھٹلی کو کھجور کی گٹلی بھائی ابھی نواتا یا گوٹلی کو نگل گیا اب تالا کا مانا بتلایا میں نے بھائی کیا مانا تھا نگل جانا یعنی حلق سے پیٹ کی طرف اتر جائے چیز کوئی تو جس نے نگل لیا کنکری کو اویل خدیدا یا پتھر کو اویل النواتہ یا گڈلی کو افطارا تو ان چیزوں نے اس کے روزے کو توڑ دیا کیا, کیا اس کے روزے کو توڑ دیا قزا اور یہ کیا کرے گا اس کی قزا کرے گا لیکن یاد رکھنا کفارہ نہیں بھائی اس پر بھائی کپارا نہیں آئے گا ہے اس دیکھی یہ چیزیں خوراک کے قبیل سے نہیں ہیں بھائی خوراک ان کو کھایا نہیں جاتا بھئی ومن جامعا فی احد اور جس نے صحبت کی اپنی بیوی سے ہامیدن جان بوجھ کر فی احدث سبھی دو راستوں میں سے کسی بھی راستے میں او اکالا یا کسی نے کھایا بھائی جان بوجھ کر اور او شریبا یا پیا او شری باں بِهِ غزہ بھی کس نے کھایا یا پیا ما ایسی چیز کو یو تو بھی جس کے ساتھ غذا حاصل کی جاتی ہے یعنی اسے بطور خوراک کے استعمال کیا جاتا ہے او یوتا بِهِ بھی یا اس کے ذریعے دوا کی جاتی ہے یعنی علاج وغیرہ کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ قضا اول کا تو اس پر غذا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے بھائی جان بوجھ کر جمع کیا یا جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی یا پی چاہے وہ چیز جو کھائی یا پی ہے وہ غزہ کی قبیل سے ہو یا دوا کی قبیل سے دونوں صورتوں میں جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑا ہے تو اس پر قضا بھی ہے اور کفا معلوم و کل کتنے روزے اس پر آ گئے اکسٹھ آ گئے ساٹھ مسلسل اور ایک قضا کا الگ بھائی ولکفارت مسلو کفارت ازار اور روزے کا کفارہ زہار کے کفارے کی طرح ہے یعنی ظہار میں جو کفارہ آتا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اسی کی طرح بھائی ہے تو کہتے ہیں بھائی ولکفارت مسلو کفارت ازار بھائی اور روزے کا کفارہ بھی زہار کے کفارے کی طرح ہے بھائی زہار کے کفارے کا ذکر قرآن میں آتا ہے بھائی کہ جو شخص زہار کر لے اور اپنے کہے ہوئے کہ پھر تلاقی کرنا چاہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا اگر غلام کی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اس صورت میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا بھائی تفصیل میں نے بیان کر دی تو کہتے ہیں و کفارا مثل مسلو کفارا تیار اور روزے کا کفارہ جو ہے وہ ظہار کے کفارے کی طرح ہے اور اس میں پھر ایک اور بات یاد رکھیے بھائی کفارے کے اندر کوئی شخص ہے اس نے ایک ہی رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے بھائی جان بوجھ کر کھایا پیا تو اس پر ایک ہی کفارہ آئے گا ایک ہی کفارہ ہاں اور اگر دوسرے رمضان میں پھر توڑے تو پھر اس رمضان کا الگ کفارہ ہوگا اور ایک رمضان کا ایک روزہ توڑے یا دو توڑ دیے یا تین توڑ دیے سب کا ایک ہی کفارہ ہو جائے گا بھائی سمجھنا ہے تو کفاروں میں تداخل ہو جائے گا وہ ایک دوسرے میں سارے کا کفارا ایک دوسرے میں داخل ہوا ایک ہی کفارہ آئے گا اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی اوپر انہوں نے بیان کیا کوئی کنکری وغیرہ لوہا یا گھٹلی نگل لی تو اس سورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا قزا تو کرے گا لیکن کفارہ نہیں اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھائی انسان کے دانتوں میں کوئی اے, گوشت وغیرہ کا ٹکڑا پھنسا ہوتا ہے تو ٹکڑا پھنسا ہوتا ہے تو وہ اگر دانتوں سے نکلا اور منہ سے نکالے بغیر وہ نکل گیا منہ سے نہیں نکالا اندر ہی نکل گیا اور روزہ تھا اس کا تو اس صورت میں یاد رکھو اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر تھی تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر چنے کے دانے سے کم تھی چھوٹی تھی تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا بھائی ہاں اگر منہ سے باہر نکالا اس چیز کو پھر نکل گیا پھر جتنی مرضی چھوٹی چیز ہو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور جی روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی اسی طرح یاد رکھو دھواں بھائی دھواں جان بوجھ کر اندر کھینچا بھائی سانس کے ذریعے اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر جان بوجھ کر نہیں کھینچا کہیں سے گزر رہا تھا وہاں دھواں تھا اور سورت سمجھ میں آگے بھائی تو دھواں اندر لہٰذا کوئی فکا پیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا रोजा اور اگر بتی جلائی اس کا دھواں سانس کے ذریعے اندر کھینچا بھائی اس इस میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا भाई ویسے کوئی خوشبو وغیرہ سونگے اس سے روزانی ٹوٹتا کوئی اثر نہیں پڑتا مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی تو کہتے ہیں ومن جاما فیما دون الفرجی کفارت علیہ اور جس نے صحبت کی فیما دون الفرجی شرم گاہ کے علاوہ میں کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کی شرم کے علاوہ میں یعنی دو راستوں میں سے کسی ایک راستے میں جمع نہیں کیا ف انزالا پس اس کو انزال ہوا یعنی خروج منی پایا گیا ف ہی قزا تو اس پر کیا ہے قزا ہے یعنی روزہ ٹوٹ گیا ولا کفارا تھا ہی لیکن کفارا نہیں ہے بھائی کفارہ نہیں سمجھ میں آیا بھائی انزال ہوا یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کی لیکن بغیر دو کے انزال ہو گیا تو اب معنوی اعتبار سے تو جمعہ پایا گیا لیکن صورتاً اور حقیقتاً جمعہ نہیں ہے لہذا کفارہ نہیں ہے بھائی ہاں البتہ قضا کرے گا روزہ ٹوٹ گیا بھائی اور روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان اب باقی دن کھائے گا پیے گا بلکہ باقی دن بھی ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے سے رکا رہے بھائی تو کہتے ہیں فال قضا کفارا عَلَىٰ تالے ہی تو اس پر قضا ہے اور کفارا نہیں ہے ولی صفی سو مفی غیر رمضان کفارہ اور نہیں ہے روزے کے فاصد کرنے میں علاوہ رمضان کے کفارا میں نے بتلایا تھا رمضان کے علاوہ کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہے صرف اس کی قزا ہے بھائی چاہے رمضان کا قضا روزے کیوں نہ توڑ دے بھائی رمضان میں ایک روزہ چھوٹ گیا تھا بیماری کی وجہ سے بعد میں وہ قضا رکھا روزہ اور اس کو توڑ دیا اس نے تو اس صورت میں بھی کفارہ نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے قضا ہی ہے وہ منی تاقانہ ابست اخ اختارافی ادنی ہی اچھا وہ منی تاقانہ اور جس نے حقنا کروایا یاد رکھیے حقنا بھائی یہ ایک طریقہ علاج جس میں کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے پخانے کے راستے سے دوا داخل کرتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی جس نے حکن کروایا اوستہ یا ناک میں بھائی اشتیاط کہتے ہیں ناک میں بھائی دوا وغیرہ ڈالنا بھائی اوستہ آتا یا ناک میں کوئی دوا ڈالی او اق تارفی ازنی یا قطرے ٹپکائے کان میں یعنی دوا وغیرہ کے قطرے ٹپکا کان میں تو اس سے کیا ہوگا روزہ ٹوٹ ہاں پانی کے قطرے ٹپکا ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا او اق تارفی ازنی یا قطرے ٹپکائے کان کے اندر یعنی دوائی ڈالی کان میں او دا جا فتن او عامتم متم بی دوا دوا ارت بن یا علاج کیا دوا دی جائفہ <تصفح> کے اندر یا آما کے اندر بھی دوا ان رت ایسی دوا رت جو تر تھی پانی والی تھی فواصلہ والا علاج جوفی ہی پس وہ پہنچ گئی اس کے پیٹ تک اور دماغی ہی یا اس کے دماغ تک اف تو اس نے اس کا روزے کو توڑ دیا بھائی یاد رکھو جائفہ اور آما کا ذکر آیا جائفہ کہتے ہیں وہ زخم جو پیٹ پر ہو گئی پیٹ پر ہے زخم اور اندر تک پہنچا ہوا ہے پیٹ کے اندر تک عام زخم نہیں بلکہ کہاں تک پہنچا ہو <تصفح> پیٹ کے اندر تک زخم بن گیا سارے جلد پھٹ گئی ہے پیٹ کے اندر تک وہ زخم پہنچا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں جافا جوف سے ہے جوف اور آما آما سر میں وہ زخم بئی جو امے دماغ تک پہنچ جائے وہ زخم جو کہاں تک پہنچے ام دماغ تک پہنچے ام دماغ بھائی وہ دماغ کے گرد ایک باریک جھلی ہوتی ہے بھائی جس کے اندر دماغ بند ہوتا ہے بھائی وہ باریک جھلی کیا کہلاتی ہے ام دماغ تو ام کو زخم ہوا بھائی اتنا سخت زخم سر میں لگا کہ ساری کھال بھی پھٹ گئی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور کہاں تک پہنچ گیا وہ زخم ام دماغ کی وہ جو ہے وہاں تک پہنچ گیا بھائی تو اب کسی نے کوئی علاج کروایا دوالی لی بھائی جائفہ یہ وہ جو زخم پیٹ تک اندر تک جا پہنچا ہوا تھا یا وہ زخم آما تھا یعنی کہاں تک محمد محمد دماغ تک تھا وہ زخم اس میں دوا ڈالی علاج کیا اس کا بدوا ان رتمی کیسی دوا کے ساتھ تر دوائی بھائی تر ہونا ضروری نہیں ہے لیکن تر کی قیص صاحب قدوری نے اس لیے لگائے کہ عموما تر دوائی ہی اندر تک پہنچتی ہے بھائی ورنہ عام دوائی بھی اگر کوئی لگائے خوشک بھی لگائی لیکن اندر تک پہنچ گئی بھائی فواصل الى پس پسو پہنچ گئی دوائی اس کے پیٹ تک او دماغ یا اس کے دماغ تک اخ تو یہ اس کے روزے کو چھوڑ دیں گی محمد رحم الله تعالی وقال اب یوسف الله اللہ اور اگر کسی نے قطرے ٹپکائے بئی کوئی دوا وغیرہ ڈالی فی احلیل بے اخلیل کہتے ہیں بھائی زکر کا جو سراخ ہے بھائی پیشاب کا جو سراخ ہے اس میں بھائی کس نے قطرے ڈالے لم یوگ تو یہ اس کے روزے کو نہیں توڑیں گی ابھی حنی فتح محمد رحمہ اللہ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے روزے کو یہ چیز اس کے روزے کو توڑ دے گی اور یاد رکھیے فتوا تارفین رحمہ اللہ کے قول پر ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ منزا بھئی کسی نے کسی چیز کو منہ سے چکھا منزا کش امتفمی جس نے چکھا کسی چیز کو اپنے منہ سے لم یو تیر تو اس سے اس उसका اس, اس سے اس کا روزہ اس نے اس کا روزہ نہیں توڑا ہوگا اس سے روزہ نہیں گا اور اس کے لیے ایسا کرنا مکرو ہے یاد رکھو روزہ تب ٹوٹے گا جب کوئی چیز حلق سے اترے گی پیٹ میں جائے گی اب کوئی شخص کیا کرتا ہے زبان سے کسی چیز کو چکھ لیتا ہے تو اس صرف چکھ دیتا ہے اور پھر اس کو تھوک دیتا ہے منہ اچھی طرح کلی کر لی منہ بالکل صاف کر لیا تو اب روزہ اس کا نہیں ٹوٹا لیکن یہ مکرو ہے بھائی اس لیے کہ عموماً کیا ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ذرے ضرور کیا ہیں حلق میں چلے جانے کا امکان ہے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے بھائی اس لیے مکرو ہے بھائی تو چکھے اور پھر اس کو پھینک دے حلق سے کوئی ذرہ نہ جائے اگر حلق سے اترا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے بات صرف چکھنے کی ہو رہی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ حلق سے بھی گزر جائے تو نیٹو حلق سے گزر تو ٹوٹ جائے گا یاد رکھیے بھائی ایک عورت ہے مثلاً اس کا چھوٹا بچہ ہے وہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا تو ماں کیا کرتی ہے بعض اوقات کوئی چیز خوراک وغیرہ ہوتی ہے اس کو اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کر کے بچے کو کھلاتی ہے بھائی تو کیا روزے میں وہ ایسا کر سکتی ہے یا نہیں کہتے ہیں بھائی اگر اس کے بغیر ہی کام چل سکے تو پھر اس کے لیے مکرو ہے ایسا کرنا بھائی سمجھ میں آیا اور اگر اگر اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کو کھلانے کی تو پھر مکرو بھی نہیں ہے بھائی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن شخص وہی ہے حلق سے کوئی ذرہ نہ اترے اگر حلق سے اترا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا تو کہتے ہیں وہ لر اتی اور مکرو ہے عورت کے لیے انتما کہ وہ چبائے لس ابھی اپنے بچے کے لیے کیا چبائے اما کھانے کو بھائی کھانے کی کوئی چیز پیزا کانا لہا جب ہو اس عورت کے لیے مین ہو اس سے بھون کوئی چارا اس کے سوا کوئی چار سورت ہو،, ہو تو پھر مکرو ہے ہاں اگر نہیں ہے اس کے سوا کوئی چارا کار پھر مکرو بھی نہیں و مضح الف تیرو فایما مزح الق یا علق بھائی اور ع کا چبانا علق بھائی یہ مستگی کوئی گوند وغیرہ ہے درخت سے حاصل ہوتی ہے بھائی اس کو چبانا لایو راہ لایوف ترفا مقامی یہ روزہ دار کے روزے کو نہیں توڑتی بھائی روزہ دار کے روزے کو یوک رہو اور کیا ہے مکرو ہے بھائی چبانا مکرو ہے بھائی یہ ایک بوند وغیرہ کوئی درخت سے کسی سے حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بھائی سمجھ ربڑ جیسی کوئی چیز ہے کس کی طرح ہے ہاں <متصف> ربڑ جیسی کوئی چیز ہے جو چبانے سے گھلتی نہیں ہے منہ کے اندر بھائی ربڑ سی ہے کوئی تو وہ چبانے سے لیکن مکرو ہے بھائی وہ منکان مری ون فی رمضان فقام انفامز داد مرزہ اختارا بھائی ایک آدمی رمضان میں بیمار ہو گیا اور بھائی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حالت میں بھی جتنی انسان میں قوت ہو روزہ رکھ لے بھائی روزہ رکھنا چاہیے سمجھ میں آیا روزہ جو کوئی بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے بھائی حدیث میں آتا ہے وہ پورا سال پھر روزے رکھتا رہے پھر بھی اس رمضان کے روزے کی فضیلت کو اور اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا بھئی رمضان کی روزے کی بڑی فضیلت ہے بھائی بڑی فضیلت ہے اندازہ لگا پورا سال پھر روزہ رکھتا رہے پھر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا اور روزے دار کی اتنی فضیلت ہے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا کچھ لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دیے جائیں گے عرش الہی کے سائے میں اور وہاں پر ان کے لیے طرح طرح کے کھانے رکھ دیے جائیں گے اور وہ وہاں بیٹھ کر کھانے کھا خا رہے ہوں گے لوگ حیران ہوں گے یہ کون لوگ ہیں کہ ہمارا تو ابھی حساب کتاب بھی پورا نہیں ہوا ہمارا حساب کتاب چل رہا ہے قیامت کے دن اور یہ کھانے پینے میں مشغول ہیں ہم. سمجھ میں آیا لذتوں میں مصروف ہے یہیں پر تو بتلایا جائے گا بھائی یہ روزہ دار بھائی یہ انہوں نے دنیا میں کیا کرتے تھے اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے کھانے سے اپنے آپ کو روکتے تھے تو آج اللہ ان کا اکرام فرما رہے ہیں بھائی یا ان کو کھلا رہے ہیں بھئی. تو کہتے ہیں اب اگر کوئی شخص مریض ہو جائے تو کیا روز مرض کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے کہتے ہیں بھائی اگر اسے خوف ہے کہ میری بیماری کیا ہوگی روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گی تکلیف زیادہ ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اس کے شریعت کی طرف سے رخصت ہے لیکن بعد میں کیا کرنا پڑے گی اس کی قضا کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں وہ من کانا مریض انفی رمضان اور جو مریض ہوا رمضان کے اندر خاف خوف ہے انسان کے اگر اس نے روزہ رکھا اس دادا تو, تو اس کا مرض بڑھ جائے گا اختارا تو یہ افطار کر لے یعنی روزہ نہ رکھے و قزا اور بعد میں کیا کرے قزا کرے وہ انکان مسافرن اب مسافر کا بھی یہی حکم ہے بھائی مسافر اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے اور یاد رکھو سفر شرعی مراد ہے بھائی سفر شرعی کی مقدار سفر پر جا رہا ہے جو کتنا تھا اٹھتر کلومیٹر میٹر بھائی اٹھتر کلومیٹر اتنے سفر پر جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے اگر اسے پتا ہے روزے سے مجھے تکلیف ہوگی راستے میں مشقت ہوگی تو وہ کیا کرے ابھی روزہ نہ رکھے بعد میں اس کی قزا کر لے بھائی لیکن اگر پتا ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی بھائی تو روزہ رکھ لینا چاہیے روزہ رکھنا افضل ہے وہ انکان مسافرن اور اگر کوئی شخص جو تھا وہ مسافر تھا لایت تذر قومی اس کو تکلیف نہیں ہوتی روزے کی وجہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی فسو مح افضل تو اس کا روزہ رکھنا افضل ہے وہ ان افطار و قزا اور اگر اس نے افطار کیا روزہ نہ رکھا اور قضا کیا بعد میں جازا تو یہ بھی جائز ہے وہ ان ماتل مریض اول مسافر وہ ہما اللہ خالی ما لم زم ہوزا اگر مر گیا مریض یا مسافر وہ ہما اللہ اور وہ دونوں اس حال میں کہ وہ اپنے اسی حال پر تھے یعنی مریض مرض میں مر گیا یعنی مسافر سفر میں ہی مر گیا اور روزہ انہوں نے نہیں رکھا تھا تو لم یلزم ہومل قزا تو ان پر اس کی قزا لازم کیا معنی قضا لازم نہیں ہے وہ تو مر گئے بھائی کہتے ہیں یعنی شرح ان پر اس کی قزا لازم نہیں ہوئی تھی کیونکہ سفر کے بعد ابھی اس کو موقع ہی نہیں ملا ابھی سفر میں ہی مر گیا سفر ختم ہوتا پھر اس کو موقع ملتا تو اس پر اتنی قضا بھی لازم ہوتی اور مرض نہیں مر گیا ہے مرض کے بعد ابھی ٹھیک ہی نہیں وہ اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملا صحت ملتی اس کو تو پھر اس پر قضا بھی کیا ہوتی ضروری ماں تو مانا یہ کہ اب اس پر ہند اللہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس روزوں پر اس کا مواخذہ بھی نہیں فرمائیں گے بھائی کیونکہ اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ جس میں قضا کرے اسی حالت میں ہی مر گیا تو یہ مانا ہے وہ مات المریض مسافر واضم ہوا اور اگر مر گیا مریض یا مسافر اس حال میں کہ وہ اپنی حالت پر تھے تو ان پر قضا لازم نہیں ہے وہ انصا مریض و اقام المسافر ماتا اور اگر صحیح ہو گیا تندرست ہو گیا مریض یا اقام المسافر یہ اقامت کی مسافر نے اقامت اختیار کی کہیں پر سوما پھر یہ دونوں مرے لذیم قضاق رشتے ہاتھی تو ان دونوں پر قضا لازم ہے بے قد رشتے کے بقدر و اقامتی اور اقامت کے بقدر صورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی بیمار ہوا شدید بیمار بھائی رمضان کے اندر بھائی دس دن وہ روزے نہیں رکھ سکا دس دن بھائی دس دن پھر بیمار ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آخری دس دن اس نے روزے نہیں رکھے رمضان کے بعد یہ جا کر یہ تندرست ہوا پانچ دن ٹھیک رہا اور پانچ دن بعد اس کا انتقال ہو گیا تو قزا کتنے تھے اس کے دس اور وقت اس کو کتنا ملا پانچ کا تو ان پانچ کی قضا اس پر لازم ہے اور باقی پانچ کا وقت ملا باقی پانچ کا وقت نہیں ملا تو اس کی قضا بھی اس پر لازم نہیں سزا بھی لازم نہیں تو اگر ان پانچ میں اس نے قضا کیے پھر پانچوں رکھ لیے تھے تو ٹھیک ہے پانچ ہو گئے بھائی باقی پانچ ہند اللہ اس سے موخذہ موخذہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا اور اگر ان پانچ دنوں میں بھی وہ صحیح تو رہا لیکن اس نے روزے نہیں رکھے تو ان کی قضا تو اس پر لازم تھی تو اب مرنے سے پہلے اگر موقع مل جائے تو کیا کرے وسیعت کر جائے کیا کرے وسیع طبیعت زیادہ پانچ دن بعد ایک دم خراب ہوئی بھائی اب اس سے خیال آیا کہ بھائی ان پانچ دنوں میں تو میں نے روزے نہیں رکھے ان کی تو قضا مجھ پر لازم ہو چکی ہے تو اپنے ورثا کو وسیعت کر دے بھائی کہ اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری طرف سے ان پانچ روزوں کا فدیا دے دینا کیا کرنا پانچ روزوں کا فدیا دے دینا بھائی یعنی اور وہ فدیا ہر روزے کا آگے آئے گا ذکر بھائی ہر روزے میں فدیا نصف سا گندم دے دے ہر روزے کی, کی طرف سے یا ایک سا کھجور یا جور زب کشمش وغیرہ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یہ ان کی قیمت دے دے بھائی اسی طرح ایک مسافر سا سفر میں رہا سفر کے بعد بھائی سفر کی وجہ سے اس کے چھ روزے مثلاً رہ گئے بھائی اب وہ آیا بھائی سفر جب ختم ہوا پہنچا اس کے بعد تین دن وہ ٹھیک رہا ایک مقیم رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو تین روزے تو تھے چھ اس پر لیکن اقامت کتنی ملی اس کو تین تو تین کی قضا اس پر لازم ہے تو اب اگر وہ مرنے لگا تو اسے کیا کرنی چاہیے नहीं وسیعت नहीं کرنی چاہیے بھائی اگر اس نے وسیعت نہیں کی تو پھر ان کے ولی جو ہیں ان پر اس کی طرف سے فیڈیا دینا ضروری نہیں وراثہ پر سیدیہ دینا ضروری لیکن اگر وہ دے دیتے ہیں تو امید ہے اللہ تعالی شاید قبول فرما لیں گے اور اس پر ان جو روزے اس کے رہ گئے ان پر اس کا موخذہ نہیں فرمائیں گے بھائی تو وسیع ضروری ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ ان سحل مریض و تندرست ہو گیا مریض اور اقامل مسافر ہو یا مقیم ہو گیا مسافر سم ماتا پھر یہ دونوں مر گئے لازم عمل قضا و تو ان دونوں پر لازم ہوگی ان کی قضاء بے قدر مریض پر اس کی صحت کے بقدر والاقامتی اقامتی اور مسافر پر اس کی اقامت کے بقدر اقامت کے بقدر قزا رمضان اہنشا افر رکھا ہوتا بہ ہو بھائی رمضان کے جتنے روزے رہ گئے قضا بھائی ان کو چاہے تو اکٹھے رکھ لے پانچ روزے رات رہتے تھے بے رمضان کے قضا چاہے تو پانچوں مسلسل رکھ لے بھائی اور چاہے تو کیا کر لے الگ الگ رکھے ایک آج رکھا ایک اگلے مہینے رکھا ایک اگلے مہینے رکھا جس طرح مسجد چاہے رکھ مسلسل رکھنا ضروری نہیں تو کہتے ہیں وہ خزا رمضان اور رمضان کی قضا جو ہے ان شا افر ہو چاہے تو ان کو الگ الگ کر دے الگ الگ رکھ لے وہ انشا عطا با ہو اور چاہے تو مسلسل رکھے ایک دوسرے کے پیچھے ہی رکھ دے پیدر پہ, پہ رکھ دے وہ ان آخرا ہو اور اگر اس کو مؤخر کیا بھئی ایک آدمی کے رنگ پر رمضان کے کچھ روزے باقی ہیں وہ ان کو مؤخر کرتا رہا کرتا رہا حسا دخل رمضان و آخر یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا رمضان الثانیہ تو یہ روزے رکھے گا کس کے دوسرے رمضان کے واقع بادہ ہو اور پہلے رمضان کی قضا اس کے بعد کرے گا اسی رمضان کے اندر وہ قضا نہیں کر سکتا رمضان میں صرف رمضان ہی کا روزہ رکھ سکتا ہے قضا وغیرہ دوسرا روزہ اگر دوسرا کوئی روزہ رکھا بھی تو وہ نہیں ہوگا بلکہ کون سا ہوگا رمضان کا شمار ہوگا رمضان میں ایک آدمی کہتا ہے بھائی میرے پچھلے سال کا ایک قزا روزہ باقی تھا وہ میں آج رکھتا ہوں رمضان میں رکھتا ہوں نہیں قزا نہیں رکھ سکتا بلکہ کون سا ہوگا اسی رمضان کا ہوگا کوئی کہتا ہے میں نفل رکھ لیتا ہوں آج بھائی نہیں نفل نہیں رکھ سکتا بلکہ اگر رکھے گا بھی خود بخود کون سا ہو جائے گا اسی رمضان کا ہو جائے گا تو کہتے ہیں وہ قزل اول بادہ کرے گا دوسرے پہلے رمضان کو اس دوسرے رمضان کے بعد ولا فی دیا تھا اور اس پر فی نہیں فی نہیں بھائی کیوں جب روزے کی طاقت ہے تو پھر فی نہیں بھائی ہاں ایک آدمی میں روزے کی طاقت ہی نہیں ہے اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بوڑھا ہو گیا تو اور آگے صحت کی امید بھی نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے فی دے دے تو اگر اسی حال میں مر گیا تو یہ فی انشاءاللہ اس کی طرف سے ہو گیا اور اگر ٹھیک ہو گیا بعد میں تو وہ فدیا صدقہ بن گیا اب پھر اس کو کیا کرنا پڑیں گے وہ رضے خزا رکھنے پڑیں گے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی آمی. تو کہتے ہیں ولا فیت اس پر فدیا نہیں ہے ول ہامل او مرزا خا فلا ولا ولافی تلیہ اور حاملہ عورت جو ہے بھائی جس کے پیٹ میں بچہ ہے ول اور وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے بچہ ہے اس کا چھوٹا دودھ پلانے والی ہے اس کو ایزا خا فتح الما جب ان دونوں کو خوف ہوا اپنے نقص پر اولا دئی یا کس کا خوف ہے اپنے بچے کا خوف ہے اختارا تو یہ دونوں کیا کر لیں اختار کریں یعنی روزہ نہ رکھیں وہ اور بعد میں کیا کر لیں اور قضا کریں اس کی ولا فی دیا تھا اور ان دونوں پر فی نہیں ہے بھائی کیونکہ بعد میں کیا کر سکتی ہیں یہ روزے رکھ سکتی ہیں تو فی دیا دینا ان کی طرف سے ٹھیک نہیں ہے حاملہ عورت ہے بھائی اس کو پیٹ میں بچہ ہے اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا روزہ رکھا تو مجھے نقصان ہوگا یا دودھ پلانے والی ہے اس اگر میں نے روزہ رکھا تو مجھے نقصان یا ہمیں نہیں تو ہمارے بچے کو کیا ہوگا نقصان ہوگا تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتی ہیں روزے کو چھوڑ سکتی ہیں رمضان کے اور بعد میں کیا کر سکتی ہیں اس کی بعد میں اس کی قزا کر لیں بھائی سمجھ میں آیا لیکن یہ اس وقت ہے والا نا جب خوف ہو آج کل تو عجیب ہی مسئلہ ہے بھائی بلا وجہ بھائی کیا کر دیتے ہیں رمضان کے روزے کی پرواہ نہیں بھائی حاملہ ہے دودھ پلانے والی ہے اگر خوف ہے کہ مجھے نقصان ہوگا یا میرے بچے کو پھر فو اجازت دی ہے کہ کیا کرے ہاں پھر اجازت ہے شریعت میں حدیث وغیرہ میں پھر اس کی اجازت ہے لیکن بلا وجہ ہی بھائی صحت پہ اثر پڑے گا میری میں نہیں رکھتی ہے روزے یہ درست نہیں ہے یاد رکھیے بھائی یہ درست نہیں ہے شیخ الفی لائق اور شیخ فانی بھائی بہت بوڑھا آدمی جو فنا ہونے و ختم ہونے والا موت کے قریب ہے بہت بوڑھا ہو گیا روزے رکھنے کی طاقت نہیں کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں اس کو شیخ فانی کہتے ہیں بھائی اور شیخ فانی جو ہے لا جو روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے وہ کیا کرے افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھے وہ یوتھ عمو اور کھلائے لکل میں مسکین ہر روز کے بدلے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو اور میں نے بتلایا کھانا ایک وقت کا یا دو وقت کا دو وقت کا ہے ایک دن کی ضرورت اس کی پوری ہو اور ایک دن میں دو مرتبہ کھانے سے ضرورت پوری ہوتی ہے تو ہر دن کے بدلے ہر دن وہ کھلائے گا ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کما یو تام فی جیسے کہ کھلایا جاتا ہے کس کے اندر کفاروں میں جو شخص مر گیا اور اس پر رمضان کی قزا باقی تھی اوسا بھی اور پاس اس نے اس کی وسیعت کی اتہ من ہو تو کھلائے گا اس کی طرف سے ولی اس کا جو ولی ہے لیکن ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کتنا بھائی گندم میں سے اوسائ منتم رین یا ایک سا کس میں سے کھجور یا جو میں سے بھائی یہ فیدیا ہے مولانا فدیا ہے بھائی یا ان کی قیمت دے دے بھائی سمجھ میں خلقی سومی تتاو سم افسدا ہو قزا ہو اور جو داخل ہوا نفلی روزے میں سو میں نفلی روزہ نفلی روزہ یعنی جس نے نفلی روزہ شروع کیا سم افسدا ہو پھر اسے کیا کر دیا فاسد کر دیا یعنی توڑ دیا میں نے سورت ذکر کی تھی بھائی نفلی روزے کو کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے بھائی تو اس کو توڑ دیا تو پہلے تو نفل تھا لیکن اب جب اس نے شروع کر دیا تو وہ کیا بن گیا واجب ہو گیا تو اب کیا کرنا پڑے گی اس کی قضا کرنا پڑے گی اس لیے کہتے ہیں ہو کیا کرے اس کی قضا کرے چلیے بس مولانا المرام اللہ علیہ حقیقت القلا